ہاتھی آ خطرناک ہے امریکہ آ مولوی نو یار دہشت گرد چنگے دہشت گرام جی دسا دہشت گرد آمریقہ کھولے اچھا دہشت گردی افغان ہوں پاکستان بنگلہ دیش سنگیت ہے سب کرتی ہے سارے سارے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو جاتا کر کون گھر والا یار خبر کار لے گیا کوئی لے رہی ہو تے نہیں بیان ہو رہا ہے ان کو سمجھا رہے ہیں ٹیم بیان نہیں کا کوئی ہاں تلاوت خون نہ سیتہ سندھ تے تبدیلی عرض ہے تلاوت کیوں لا دے سلام کے قرآن مچھلی قرآن فاتحہ فات آخر پہ آخری قوم خزاں والے راہ دے چلتی پہلے ان پتھر مار دینا خزاں والے پھول مار دے, دے. دے, قرآن دے عملی قرآن جب مولا دی جنگ ہوئی ہے نا خارجین دے ہتھ وچ قران سن مولا علی بغیر قران دوان آپ سوچ خارجین کول قران ہا آب. علی پاک کول ظاہر ہتھ قران کتابی نہا سینے وچ قران موجود ہاں نو اللہ دے قران نال علی دے سینے نال مقابلہ پے کریندے ہاں خارجی علی پاک فرمایا او خاموش قران اے تے علی بول دا بولن دی چوکیدار گولی نہیں مارتے چور بنی اسرائیل کرنا بے باد قرآن کا خیر والا تھی کہ بھائی کوئی گل نہیں کوئی کچھ نہیں آ سارا دن کلاوت ہوں جد جنگ ہوں قرآن کتاب دلائی انسانی اپنی جھوٹا چاہتے رابع سارے ہکام مان کے بلا سارے پاوا میرا لہٰذی رکھ والے قرآن سن قرآن والے لگ جی دہشت گرد بنتا مکاؤ بندہ نہ مکاؤ بندے ماری جانے ود ہی جانے جس ملک پہ آپ واقع دہشت گرد امریکہ جی نے سب تصلا ہے بابا جی ایک بندہ ایک بندے بندہ گھر محلے نو لیکن دہشت گرد نے ہاتھ بھی آپ بڑے کٹا پینے دہشت آ دا رہی مولوی مولوی بھی میں مولوی کا مولوی جو فرقے والے مسلمان تو ڈنڈے والے مسلمان کرو پہلے اور دو دشمن لکھ ہونے لیکن ڈاکٹر میری کل کو ڈیر ہوئی ہوں گی کل کو ڈاکٹر کو جو ہزار میں مارو بندہ نہیں مرتاشن پڑکا دا پہلے زبان دل تران والا ہومزان سے مہینہ پولیس والے بابا جی چلان ڈائی سو روپیے عید مومن مومی پڑتا ہے پڑھتی ہے مرے کی نہیں مر گئیے کیا ہو جاتی عید کا توحفہ سیلے فیلتی چکلے کا نام فرق ہے. ہے. ہے جو کچھ کر رہے ہیں ای رہیے لگیاں نے موجا تو لگی رکھی سونے کا لگیاں نے ماجا لائی رکی سونے لا تو موجہ لوم شروع لے کے ایمان لبنا پین انسان دی, دی, دی شکلیں بندہ کوئی انگریز تو خدا کرے پوری دنی دنیا تو پساد تو پا کے میرے بابو پھر ایمانداری دا حق ہوندے اور طرف داری نہیں کرتا. شکول کوفر دے دے ظلم حسمے دیکھ فرق ہی ہے کہ سکول پہ نکل ہیں مدرسے نکلتے ہیں وہ تین مطلب لکھ جائے کرنٹ لگا میں ہاتھ نہیں لاؤ گے ایک یہ سکے بجلی, بجلی ہوں بجلی چلیے پہلے اور سارا چلتا پیر تو بجلی خراب ہے ہے مولوی ہک گناہ کرے سارے بدنا خراب ہوا سور گیور منگے گی شیشے ٹوٹ جان سوارے زخمی ہو جانے ایمانداری والیم اتنی بنا دے جان کا مال کا نقصان سکول روپئے دکھا علی علماء نامرادا اخلاق دے چار درجے اعلی اخلاق اے تو زیادہ فائدہ کرو اپنا نقصان کرو اعلی اخلاق این ہم بے اولیا یا ہا باق لوگے ن اخلاق بدترین اخلاق کی نے انہوں نے کہ دو نقصان فائدہ کرو نقصان کر دے اپنا فائدہ کرو یہ بدترین کس میں جانور کتے گلے سوار کی دی شیطان ابلیس قارون کافر ظالم دی کھولتے صفات ایمان کاری نال دس کھول کھالے پہلے کھول کھالیں گے آخری والے فائدہ کر کے نقصان کر کے تو تعلیم کرے تعلیم ہے محمد نہ دو چیزیں قدر ہوسط ہوتی ہے بزرگ سنا <تصفح> اگلے دن چیف جسٹس کا بیاں آیا پیاسد خود کروا ہے دہشت گرد مولوی ہے تی <تصفح> فیصد مولوی دیکھا مان لیا دے ستر جمہوریہ تعلق بنانے دیکھو فجیاڑے کی ٹولی کا فجیاں بول پیا ہے فجیاڑ کی ٹولی چڑ بول پے بابو جی مولوی بولیا تو بولتے رہتے اپنی ٹولی بول پے ستر پولیس والے کن پاگے مولوی سارے سکول ما ہے ہو لا ما ڈگریاں والے بگڑیاں والے بگڑیاں کام بھی کام بھی کام سبھی ناکام سبھی ناکام ا بھی ناکام کام بھی کام نہ ہم رات پیالو جی بگالو جی مروالو جی سٹھالو جی اکالو جی کنالو جی تیلوں پہ رسام بس پاس نہیں کا مطلب جلوس نہیں کٹ وا خلوس کٹیں علم رسول جلوس کٹیا ہو جی نے کو ہے رسول دی ہوتی اور رسول دی حسن اخلاق ہے اور اور اللہ, دا اللہ دا دا میں ڈرائیور حال میںالی سو ٹائم بنے گا گولی ہے جد بندو کرکاہوں کوئی خراب نہیں خراب تعلیم خراب. تعلیم ہوئے ویسا انسان تجار ہو کیوں جو, کتاب وہ جو جا. تعلیم ہمیشہ معاشرہ کوئی قابل تعریف نہیں اس معاشرے نکالی نقالی ہمیشہ تعلیم وافق پیدا کرتی ہے معاشرہ حکومت قانون تہذیب افراد اشخاص کوئی قابل تعریف نہیں نقل کرنے پہلے سٹ سال تو خدمت کر کے ناکام ہو گئے پاس ہو سکتا فیل ہو جائے بابا جی سکولی میل ہو جائے پچھلی جماعت خربوے لاؤں گا میںقابل ہوتا مطلب پینٹ سال ظلم ہو جائے ظلم کی نے اپنی کال حکومت حکومت بن دی عوام عوام مطلب ہوا پیا بدلتے اگریزا بتلو والے بتلو اللہ <سلمان> طرف una... SO BE اور میری ہندوستان نے جا کے ایمانداری کیا آج میری ہندوستان نقش بندی بیوی کا نا ہیل بی بن بی بی بی بی بی بی سکتی دا بو میں صحیح کھڑی ہے بس سے صحیح کھڑی ہے موبائل دے نمبر ملویں نہیں تو خود رابطہ کرو رن گھر کسے دا نمبر ملا ور کسے کوئی جڑا مولوی اللہ کی قسم ہے عورتیں دا مدرسہ کھولے سمجی بے ایمان فرادی ہے ثانی پت کردار ہے طور فرمنن شک کی حالت کی نشانی عورت دی ابعاد وی درس تا تا شہید ہوس پارٹی ماں محمد پیر میر علی شاہ میاں شیر محمد خار پوری اے لوگ بے دین بچی نے سب کچھ قربان کتے کام پڑھیں سن آ کے سیکھتے سن کیسلم سن بھائی منگریز پا چوں جیسے رواج ہوتے بھی پیروی جی. آلی فکیر جہ شریت کی پیروی کریں ملا کر رسم کی پیروی رسم چ بندے راضی ہوں تو شریعت خدا راضی رسم جو چل پیے بڈیا کی شائی کو پڑھاؤ. کوئی کو. پت... میں میں تو سے چھوڑے دی. دی دی کی, پی... دی کی پی... دی مار جا. تاریخ ہے جہاں جتو... تقسیم ہند کا جنا مرچے ہزار اور مار دمانداری پتا لگا کچھ ہندو کا لین کہ میں مر سکی ہوں میں پہ مر سکی ہوں میں اپنی زندگی قربان کر لیکن میں کسی کو ہاتھ اپنے سینے درگاہ نہیں کر سکتی سد کے جا بیلاں تلنے کی پنگ تو کروڑ درجے کر Oh, قوم مین پہ کرتے نے. ٹھیک ہے لگے جیتی قوم پہ بنی ہے ساری جنتی مراد جیتی رہ چوری کا خطرہ کہ نہیں جبیل کا اجلاس نہیں کرو بابو کرے نہ نہیں قوم دی اسلام تو زوال ایک پسو پانی رکھا پانی ویچا منافق نہیں آخا گی دھوچ منافق نہیں آخان پانی کا دور رہی گفر رکھو اسلامی رکھو برادری, برادری, برادری ہو جائے خدا ادھر منافق سکول ٹی وی سکول سیاسی نظام ہے تعلیمی نظام کمہور سیاسی نظام یہ انگریزی تبلیل کی با مرکت فکر مغربی لا دینیت لا دینیت کا کیا مطلب ہے کہ بابا جید دین سارے پاسے نہیں ہونا چاہیدہ رکھو تیسے ہی تھوڑا جیاں ہوئے پس مستے تک نماز تک باقی تو جاتو قانون حکومت معاشرہ یہ بھی اسلامی ہوئے دینواندین لا دین یہ ہوندی مغربی فیترہ لائے ایک واضح دی کو پورا من کے پورا چلے منافے کو بابا جی ہوں پکے تو آخو میں اپنا پیالہ لیا میں سر کے پیالے چ نہیں پینے کی ٹوک بنگریز سارے جدو پیالہ لے تو پیالہ ہوا نہ ہو جس قوم ایمان کفر مخالفت ایمان کفر دی مخالفت کرے سی منصوبے بےدبی دا دنیا کیسو کی روز ہو جائے بےداب بخوشا قبول نہیں بے ادبا مخصوص نہ پہلے درگاہی پیسا چی سو کے خدا رسول کا نام لوڑی دیتے بولوں بھائی مان پیسے چاہ کے گھر پیدلنے جانے خدا رسول دے نالے جانے ہلا بچ خدا نر شہر خدا کا نام استعمال کرتے پہ بھائی مان جا جی کو پیسے دا پتا خدا دے نام دا پتا نہیں تو مومین ہی نہیں مومنوں مومین آدمی دنیا دا پتا نہ ہو خدا دا پتا پہلے مومن کو صد مومن پچھلے لوگ کو چاہے ہوا وہ گبرا کھول کے دیکھو تھلو مارا ہو جائے بے ایمان دے فل گلاب لگ جی پانی خراب پیسہ عام ہو گیا دلے بندے جباب لگتے مراجا انسان کپڑے چکی نال نہیں بنتا سکول کوگریز آ کے انسان سامان دے مراد انسان بنتا انسان ایمان نال بنتا ڈے ایمانداری بنتا نقل کرے نقل کرے گا سکول کا مدرز اوائے ملنے اوائے ملنے سار سارے سار سار اسلام نا اسلام نا اسلام نا برابر تو سلمان بنا تو رام نا رکھے نام ہندو اپنا نام محمد علی نہ رکھے سے میں رکھ سکتے حضرت صاحب کی کی کو کھڑا دے جا کو برا ہو کے مرنا برا میں سر فین کی قدر نہ کرے تھی فین کا فرق نہ سر ان لینا اللہ دیکھ جی سے سے ہو تو حضرتب ہر ماڈلنگ ہو گئی اچھا. پہلے کپڑے دی دی کی نقل ہو یہ جوڑا کیا لال میں <laughs> کپڑے یہاں پہنٹ ساڑ کھو دے کچھا پہا جنوز لکھتے دے والاڑ کہ پندلہ کو تک ہی میں پہا سکتے کاثر اتنی غیرت ماندت اللہ انگریب کو محمد رسول اللہ کی سنت نہیں اپنے دا آلہ رسول نبیین نبی مسلمان ان کی سنت اپناوے دا ان کو بیشت درد کھڑا دے انگریب کہ لائنا تو تعلیم دے استاد شکر کے پیو مادو پہ پی. جلہ سکول پڑھا گیا کہ وے محمد رسول اللہ کی سنت نہیں انگریب کی پیر بھی کر رہے. خوب رکھا تو نے ہے زندگی تیری کہ میں شرمائے یہودی کھڑی بی بی کھڑی ہے آمون یہ ٹامبم جی دے تک چل گیا او کلا بام مار دی چالوں من پر دا جا کے او چھڈا سکول او سن تک بام تھی وین بن میں کہن سکول دو بام بناین کیڑے میں کہ ہک آئٹم بام تے ہک میس آئٹم بام سوتن میں وا نامرا تا مسلمان پام نال نہیں مرتا مسلمان بے غیرتی نال مرتا انگریل تلے نو کائے بم مار سب پتا لگی تحزیب بم بھی دے دیا ڈرتے وہ بم نہیں بنایا نہیں بننے بچے گا لیا تو بچے گا سو مالک بندہ مرتبہ گان کی شکر پڑو میں بندوق پچا لائیے گا چلی گئی رائران تیمان حقیلہ نتی جلن سکول <سؤال> علی ازت کو اللہ دکھر میں تو سلمان جان دے دیں نہا لیکن آپ کی دھیدہ نہ نہ نسیں گا ارادرے میں قتل ہو جانے انجھران نا تسکے ہیں نا تلہ دیا قتل ہو جانے سکاری دھیدہ نا کی میں تھیدہ جب سے نا جب سے اکتل انگریز اللہ لکھی تب نہیں بیٹی نبیار بے دا ساؤس پارٹی لانے دینا دا شرم کریں دا جن کے اپنی دکھا دیکھتا ہے اپنی لکھا نہیں بچتی رن چالو کہ ناراض ہو گئی پیسے نہیں شور پایا, کی کی دو دو شور نہیں پایا. شور پایا گیا کنجرمجے تک ہوئی لائی آ یار گئے نو تیر رت واڈ آئیے خدا کا نام یہ مبارک وہ بھی محمد آئیے ایس مٹائی تک بھائی مبارک بادی مرشید مراد کنا مشین جدو گا رو نکلتی جی رو نہیں کٹا کلہ جدو گنا سے گا روح نکلے گی مرشد دعا منگے تو روح نہیں روک سکتی پیر دع منگے رو ہوں قوم نے کنا پی کرا مشین چڑکا رو نکلتی پئی ہے کر ہر پوری دنیا نشا ہمیشہ چرسی پوڑی گاڑی ہے پورا پڑھ سی رکھا سلب سی کار ہمیشہ گلستان کو روڑی نظر مزاج کا لا ہو گلستان چونگنی تیری چومنی دس ہزار بندہ مشکل ہو بائی ماں ووٹ دوں گا رب نو سات پیلے سو دوبارہ کرا لڑا سا مسیح پانچ سو بند اگریزی مسیح گیس ماں جاید مرتا پیاں میں اپنی لے آیا ظلم کیتے نے تو میری تعریف کرا بابا زلم دی تو تعریف ہوئی آ تو گورمینٹ تاریخ ساری کریں گے میں آگے کہ میں مراد میں اپنی دور پانچ تھلے مارگا تو دس کھلے مار کھلے جی بندہ پان کے دے دے اسے کو جانوی ہے ہی کوئی <سطح> <دو فیشنگید. سطح> اسی طریقے تنسی سد ملتی لگ جائیے نرسار دینا مرے گا فرق کرے بنا کو سکول والے روز آدھے رات کو لٹن نمیر کو لٹن گریب کو لٹن کو لٹ لانو دے نہ نا بابا جی ہی روپیہ پڑے سب سب تو میں دے سو روپیہ جرمانہ نقصان روپئے خرچ کر رہے مجھے پتا ہے کہ اصل شاید حکومت حکومت والے خرچ کر تو فرق ہے تعلیم کا فرق ہے بابو پانی چلتی جاکت نہیں ہوتی نہ ہو ہے حرکت کرتا پانی ہر ہلتی مسلمان بھی غیرت نا ہوے حرکت کرتا ہے مر جائے لے جاؤ ڈیتھ ہو گئی ابو <laughs> رکھے ورنہ پیار ہو جائے گا میں کہا نام رب گجے فاصلے رکھے کرو بندے نہیں رکھے دکھا مکھانے سو کدھر ہو سڑی مرے سر ہمارے میں داخل ہو جائیے گا ہمارے مند نہیں کوئی نہیں ہر لوڈ ہو کے آیا محمد خیرت مند ماما کے پتر خیرت مند جب گی ٹکرا جائے خطرناک موڑ ہے خطرناک موڑ ہے سارے جبان دا لا بنا دے اخبار والے اخبار کا لے لا بنا دے لے لے بنا دے دہشت گرد نے بن گئے شریف دہشت گرد بن نیوز نظر آنے لے کر نہیں اسے دیں مٹا خرچا دچیری وگریز کچیری خرچے کا تو کو برابر کر دو برابر کر دو مطالبہ کیا کرے اگر عورت کے اندر مردانہ شلاحیت ہے جی مرگ لینا بندہ بندہ خود چکن آپ چکتا مر گئی تازی تو بندہ چمدا سورو حل پی جی لم راتو سکو لمو اپنے ہیر. کے خلاف اپنے عملی کر رہے ہیں ہر مقام اور گوش روزی گوشت مزے گیتے, سواد سکول رنگ کتنے سواد لیا کم کتنے لمے نہ <laughs> <laughs> <laughs> نیم کو موے پایان دیر لگدی ہے او سری تے او جے راج نو مر تے مر ہڑ کہنا تو لیڈی نو کہو با بتی نیم کو دی واری کیا کر کر خیر لا جے تے پیٹ کرو ٹھٹھا رہو کہ تہ حملہ ہی کیوں ہونا سو دی ان بڑی کوشش کیس گیا نہیں پہلے <laughs> جنگل ماتی شکار نہیں کرتی نار و رن مردانا رو گا ایک بار رن نکل <سؤال> کر شور پی جی سارا کوئی کما دیکھا چلے جاؤ گے کوئی ایسی عورت نہیں استاد مرد ہی نظر آئے گا مرد کپڑے پہلے چار پانچ مائیوں بیٹھ جانے کے اندرین اکبار ہوئے بیتار جب اندرین اگر کھار میں اجید ہم آجی آب جا آپ کی رن آئے لے جا تیلی میں جا رن آئے لے جائنے لے جا ہوں میں نا تو کپری آب لے گا میں جا رن آئے کچھ میں سے ٹھٹائیں اچھی رفتہ لگتی جائیں میں اچھا ماں دا سکڑا سکڑا سکڑا دماغ یا رننا میں کاٹ کے کے یا میں مردی لڑا ہوگا مرد نہ مرد عورت نہیں پیدا ہو جائے اوورت مرد ہو جائے आदम भी पैदा इने लें फेर पूरा जो आदमी खबी महा बाप आ रही है आ रही वेर बोलने वेर बोलने ना आ रही आ रही चा रही चारही वेर बोल देना थे मतलब थलेबरी जा रहा है है आओ, रहा आ रहा रही है न मर्द मतलब कोशिश पूरी करो مرگا ٹھوس مضبوط تکڑی دے. دے بھی رنگا جو دتے مو جی دی گبان تے پھٹھے میں چلتے ہوندے نے والله مرادم میں رمنانا ایک بندیاں دے والله مرادم گتیا وچ پھار کے باقی کیری طرف چلی گیا یا تک کوئی نہ فرق مٹاؤ اپ تے کی کٹلی تے اس بار میں کہوں اس او نہیں دروازہ کڑکتا بھی ہو جاؤ بندہ کوئی نہیں بندہ بارش تناختی ماں کا نام لکھوی کرو ماوا لکھو فلام پتر فلاں ماں کا نام لکھو پو لکھ جائے کہ نہیں اور 40 سال دی سن راجے دا 60 دی تے 40 دی تے کر دی تے سہول لاسی بہتری لگتی ہے برن لگے کھائے کاؤ برن